پانچویں رات جب پانچویں رات ہوئی تو اس کی بہن نے کہا کہ اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو اپنی کہانی کہہ ڈال اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یونان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے وزیر اس حکیم کی وجہ سے تیرے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں اور پھر پشتا ہوں جس طرح کہ سندھ بعد بادشاہ اپنے باز کو مار کر پشتایا وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں کہ یہ قصہ کیا ہے بادشاہ نے کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اسے ایش و عشرت اور سید و شکار سے بڑا شوق تھا اس نے ایک باز پال رکھا تھا اور دن رات اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا رات بھر اسے اپنے ہاتھ پر بٹھائے رکھتا اور جب شکار کے لیے جاتا تھا تب بھی اس کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا اس کے لیے اس نے ایک سونے کا کٹورا بنوایا تھا جو اس کی گردن میں لٹکا رہتا تھا اور جس میں وہ پانی پیا کرتا تھا ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ رخہ کے صوبے دار نے ارض کی کہ آج کل شکار کا اچھا موسم ہے بادشاہ نے کوچ کا حکم دے دیا اور باز کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کر سب کے ساتھ روانہ ہو گیا ایک وادی میں پہنچ کر شکار کے لیے گھیرا ڈالا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھیرے کے اندر ایک ہرنی آگئی ہے بادشاہ نے کہا کہ جس کسی کے سر کے اوپر سے یہ ہرنی کود کر نکل جائے گی, کو قتل کر دوں گا. اب گھیرا تنگ ہوتا چلا جاتا تھا کہ اتنے میں ہرنی قیام قیامگاہ کے پاس آئی اور پچھلے پاؤں پر کھڑی ہو کر اگلے پاؤں سینے پر باندھ لیے گویا وہ بادشاہ کے آگے زمین کو بوسا دینا چاہتی تھی بادشاہ نے ہرنی کی خاطر اپنا سر جھکایا تو وہ اس کے سر کے اوپر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گئی بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے سپاہی اس کی طرف آنکھیں مار رہے ہیں اور وزیر سے اس کا سبب پوچھا اس نے ارض کی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم تھا کہ جس کے سر کے اوپر سے ہرنی کود کر نکل جائے گی اس کا سر اڑا دیا جائے گا بادشاہ نے کہا کہ سر کی قسم میں ہرنی کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک پہاڑی تک پہنچا جہاں ہرنی ایک کڈ کے اوپر سے کود کر نکل گئی بادشاہ نے بانس کو اس کے پیچھے چھوڑا اور اس نے پنجے مار مار ہرنی کو اندھا اور پریشان دیا بادشاہ نے گرس کھینچ کر اس پر وار کیا اور وہ زمین پر لوٹنے لگی بادشاہ گھوڑے سے اتر پڑا اور اسے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی اور اسے اپنے گھوڑے کی کاٹھی سے لٹکا لیا اتنے میں تیسرے پہر کے سونے کا وقت ہو گیا جنگل بیابان تھا جس میں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا بادشاہ کو پیاس لگی اور گھوڑا بھی پیاسا تھا بادشاہ نے ادھر ادھر چکر لگایا تو دیکھا ایک درخ سے پانی مکھن کی طرح ہے بادشاہ کے ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے تھے اس نے باز کی گردن میں سے کٹورا اتارا اور اس میں وہی پانی بھر کر اپنے سامنے رکھا۔ باز نے پر مار کر کٹورہ اُلٹ دیا پھر اس نے دوسری بار کٹورہ لیا اور اس میں ان قطروں کو ٹپک نے دیا یہاں تک کہ وہ پھر بھر گیا۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ باز پیاسا ہوگا اس لیے وہ پانی اس کے سامنے کر دیا۔ باز نے پھر پر مار کر اسے اُلٹ دیا بادشاہ کو باز پر غصہ آیا اور پھر اٹھا۔ اور پانی بھر کر گھوڑے کے آگے بڑھایا باز نے پھر بازو مار کر پانی گرا دیا بادشاہ نے کہا منحوس چڑیا خدا سمجھے نہ مجھے پانی پینے دیا اور نہ گھوڑے کو اور نہ خود پیا یہ کہ تلوار کا ایک ہاتھ مارا کہ اس کے دونوں بازو کٹ کر گر گئے باز نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا گویا یہ اشارہ کیا کہ اوپر دیکھ کیا ہے بادشاہ نے نظر اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کے اوپر کالے سانپ کے بچے ہیں اور یہ پانی انہی کا زہر بادشاہ باز کے بازو کٹنے پر بہت پشتایا اور اٹھ کھڑا ہوا اور ہرنی کو لے کر چل دیا۔ خیمہ گاہ میں پہنچ کر اس نے ہرنی اپنے باورچی کو دی کہ اسے لے جا کر تلا۔ تل بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور باز اس کے ہاتھ پر۔ باز نے کھچکی لی اور فورن دم توڑ دیا۔ بادشاہ رنج اور افسوس کے مارے چلانے لگا کہ ہائے جس باز نے میری جان بچائی ہے میں نے اسے خود مار ڈالا. یہ ہے سندباد باد بادشاہ کی کہانی۔ جب وزیر نے یونان بادشاہ سے یہ سنا تو کہنے لگا کہ جہاں پنا جو کچھ اس نے کیا مجبوری کی وجہ سے کیا اور میں اس میں کوئی برائی نہیں پاتا اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ محض آپ کی محبت کی وجہ سے ہے تاکہ آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو جائے ورنہ آپ بھی یوں ہی تباہ ہو جائیں گے جس طرح وہ وزیر ہوا جس نے شہزادے کے ساتھ دگا بازی کی تھی یونان بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کس طرح وزیر نے کہا کہ جہاں پنا سنیے ایک بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر تھا اور ایک شہزادہ شہزادے کو سید و شکار کا بڑا شوق تھا اور اس کے باپ کا وزیر ہر وقت اس کے ساتھ رہتا کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا کہ جہاں کہیں بھی شہزادہ جائے وہ اس کا ساتھ نہ چھوڑے ایک دن کا واقعہ ہے کہ شہزادہ شکار کے لیے نکلا اور وزیر اس کے ہمراہ تھا راہ میں انہیں بڑا جنگلی جانور دکھائی دیا وزیر نے کہا کہ لیجیے وہ جنگلی جانور ہے اسے ماری نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ وزیر کی نظر سے غائب ہو گیا اور وہ جانور اس کی نظر سے غائب ہو کر جنگل میں چلتا ہوا اور کچھ پتا نہ ملا کہ وہ کہاں چلا گیا اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ راہ کے کنارے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی رو رہی ہے شہزادے نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں ہندوستان کے ایک راجہ کی بیٹی ہوں میں اس جنگل میں سفر کر رہی تھی کہ مجھے نیند آ گئی اور بے ہوشی کی حالت میں, میں میں اپنی سواری پر سے گر پڑی اور اب اکیلی اور پریشان پھر رہی ہوں یہ سن کر شہزادے کو ترس آیا اور اسے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا اور آگے چل دیا جب وہ ایک کھنڈر کے پاس پہنچے تو لڑکی نے کہا کہ اے آکا میں اپنی حاجت رفع کرنا چاہتی ہوں شہزادے نے اسے کھنڈر کے قریب اتار دیا جب اسے وہاں دیر لگی تو شہزادہ سمجھا کہ بڑی سست ہے اور فوراً اس کے پیچھے پہنچا وہ تو اس سے واقف نہ تھا لیکن یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ چڑیل ہے وہ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ اے بچوں میں آج تمہارے لیے ایک موٹا تازہ نوجوان لڑکا لائی ہوں انہوں نے کہا کہ اما اسے ضرور لا تاکہ ہم اسے اپنے پیٹ کے اندر چرنے بھیجیں جب شہزادے تھر تھر کانپنے لگے اور وہ اپنی موت سے ڈرا اور جھٹ واپس آ گیا اتنے میں چڑیل بھی باہر آئی اور دیکھا کہ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے اور کہا کہ تو کیوں ڈر رہا ہے شہزادے نے جواب دیا کہ میرا ایک دشمن ہے اور مجھے اس ڈر لگتا ہے چڑیل نے کہا کہ تو تو اپنے آپ کو شہزادہ کہتا ہے نا اس نے کہا کہ ہاں اس چڑیل نے کہا کہ تو اسے روپیہ پیسہ دے کر راضی کیوں نہیں کر لیتا اس نے کہا کہ وہ روپئے پیسے سے راضی نہیں ہوتا بلکہ جان مانگتا ہے میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر اسے اس ڈرتا ہوں اس نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے تو خدا سے مدد مانگ کہ وہ تجھے مخدوش دشمن کے سر سے بچائے شہزادے نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا مانگنے لگا کہ خدا وندہ جو پریشان حالوں کی دعا قبول کرتا ہے اور برائیوں کو دور کرتا ہے اے میرے مولا مجھے دشمن پر فتح دے اور اس سے میرا پیچھا چھڑا تو جو کچھ چاہے کر سکتا ہے جب چڑیل نے اس کی دعا سنی تو وہ چلتی ہوئی شہزادہ اپنے باپ کے پاس واپس گیا اور وزیر کا سارا ماجرا بیان کیا بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اسے قتل کر دیا جہاں پنا اگر آپ بھی اس حکیم پر بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کو بری موت مارے گا جسے آپ نے مقرر بنایا اور جس کے ساتھ بھلائی کی ہے وہ آپ کے مارنے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ایک دوا آپ کے ہاتھ میں دی اور اس بیرونی علاج سے آپ اچھے ہو گئے آپ یقین کیجیے کہ اسی طرح وہ آپ کو مار بھی سکتا ہے یونان بادشاہ نے کہا کہ وزیر تو سچ کہتا ہے اے ناسا وزیر یہی ہونے والا ہے ہو نہ ہو یہ حکیم میرے قتل کرنے کے لیے جاسوس بن کر آیا ہے اگر وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک چیز میرے ہات میں دے مجھے اچھا کر دیا تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی چیز سنگھا کر مجھے مار ڈالے پھر اس نے کہا کہ اے وزیر اب کیا, کیا جائے وزیر نے کہا کہ اسے بلوا بھیجیے اور جب وہ آئے تو اس کی گردن مار دیجئے اسی طرح آپ اس کے شر سے بچ سکتے ہیں اور پھر اس کی طرف سے کوئی ڈر باقی نہ رہے گا اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دغا دے آپ اسے دغا دیجئے یونان بادشاہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے اور حکیم کو بلوا بھیجا وہ خوش خوش آیا اسے کیا معلوم تھا کہ خدا نے اس کی قسمت میں کیا لکھ چھوڑا ہے کسی شاعر کا قول ہے اے زمانے سے ڈرنے والے خدا پر بھروسہ کر اور اپنے سارے کام اس کے سپرد کر دے وہی زمین کا بنانے والا ہے جو چیز تیری قسمت میں لکھی ہے وہ ہو کر رہے گی اور جو چیز تیری قسمت میں نہیں ہے تو اس سے بچا رہے گا جب حکیم بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے یہ اشار پڑھے اگر تو کہے کہ میں تیرا کافی شکر گزار نہیں ہوا تو بتا کہ آخر میں نے اپنی نظم اور نثر کس کے لیے تیار کی ہے تو نے مانگنے سے پہلے ہی میرے پاس نعمتیں بھیجی اور وہ بغیر ٹال کیے میرے پاس آگئیں پھر میں تیری تعریف کیوں کر نہ کروں اور پوشیتا اور اعلانیہ تیری بخشوں کے گیت کیوں نہ گاؤں اور اسی مضمون کے یہ اشار پڑھے اپنے رنج و غم کو خیال میں متلا اور اپنے سارے کام و قدر کے سپرد کر دے موجودہ فائدے سے خوش ہو اور گزری ہوئی باتیں سب بھول جا بہت سی تکلیف دے باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آگے چل ان سے خوشی حاصل ہوتی ہے خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس لیے تیرا کسی چیز کی خواہش کرنا بے فائدہ ہے اور اسی مضمون کے یہ اشار پڑے۔ اپنے سارے کام اس کے سپرد کر دے جو ذرا ذرا سی بات جانتا ہے اور دنیا والوں سے اپنا دل پریشان مت کر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز تیری مرضی کے موافق نہیں ہوتی بلکہ خدا کی مرضی کے موافق جو احکم الحاکمین ہے بادشاہ نے حکیم دوبان سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا ہے حکیم نے کہا کہ پوشیدہ باتیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنے اور تیری جان لینے کے لیے بلایا ہے۔ دوبان حکیم کو اس بات سے سخت اچمبا کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ آپ میرے قتل کے در ہیں بادشاہ نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تُو جاسوس ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے دیکھ اس سے پہلے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کر دوں گا بادشاہ نے کو بلا کر کہا کہ اس دگا باز کی گردن اڑا دے اور مجھے اس کے شر سے نجات دے حکیم نے کہا کہ مجھے مت ماری خدا آپ کو سلامت رکھے مجھے قتل نہ کیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا غزب آپ پر نازل ہو اے دیو اس نے بار بار وہی کہا جو میں نے تجھ سے کہا تھا جب تو مجھے مارنے پر تلا کھڑا تھا یونان بادشاہ نے دوبان حکیم سے کہا کہ جب تک میں تجھے قتل نہ کر لوں اس وقت تک مجھے اپنی جان کی طرف سے اطمینان نہیں مجھے ت نے ایسی دوا دی کہ اس کو ہاتھ میں لیتے ہی میں اچھا ہو گیا مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی دوا سنگھا کر تو مار ڈالے گا حکیم نے کہا کہ جہاں پنا میری نیکی کا یہی برائی بدلہ ہے بادشاہ نے کہا کہ سوائے اس کے اور چارہ نہیں کہ میں تجھے فوراً مار ڈالوں جب حکیم کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تو وہ رونے اور اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ اس نے نااہل کے ساتھ بھلائی کی جلد آیا اور اس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنی تلوار میان سے نکالی اور بادشاہ سے اجازت چاہی حکیم رو رو کر بادشاہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ ماری خدا آپ کو سلامت رکھے حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ یہ میرا بدلہ تو وہی مگر مچھ کا بدلہ ہے بادشاہ نے کہا کہ مگرمچ کا کیا قصہ ہے حکیم نے کہا کہ اس حالت میں میرے لیے بیان کرنا ممکن نہیں خدا کے لیے آپ مجھے نہ ماری خدا آپ کو سلامت رکھے یہ کہہ کر حکیم زار زار رونے لگا بادشاہ کا ایک مقرب اٹھا اور کہنے لگا کہ جہاں پنا آپ اس کا خون مجھے بخش دیجئے ہم نے اسے آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتے نہیں پایا اور اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا کہ اس نے آپ کو ایسی بیماری سے اچھا کیا ہے جس سے تمام حکیم ناؤمید ہو چکے تھے بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ میں اس حکیم کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ اگر میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا تو میری جان جائے گی جس نے میرے ہاتھ میں دوا دے کر مجھے اچھا کر دیا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی دبا سنگھا کر مجھے مار ڈالے میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے ضرور مار ڈالے گا اور اس کے بدلے رشوت لے گا وہ جاسوس ہے اور محض مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اب سوائے اس کے اور چارہ نہیں کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور خود اطمینان سے رہوں حکیم نے کہا کہ مجھے نہ مارے خدا آپ کو سلامت رکھے مجھے قتل نہ کیجیے کہیں خدا اپنا غزب آپ پر نازل کرے اے دیو جب حکیم کو یقین آ گیا کہ بادشاہ اسے بے قتل کیے نہ چھوڑے گا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ مارنا ہی چاہتے ہیں تو اتنی مہلت دیجیے کہ میں گھر جا کر اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں سے اپنی تجہیز و تکفین کے متعلق انتظام کراؤں اور اپنے قرضے اتارا اور طب کی کتابیں لوگوں کے سپرد کراؤں میرے پاس ایک خاص کتاب ہے وہ میں آپ کی کتب خانے کی نظر کروں گا بادشاہ نے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا ہے اس نے جواب دیا کہ اس کتاب میں بے شمار چیزیں ہیں اور سب سے چھوٹی چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ میرا سر کاٹ چکے تو اس کتاب کے تین ورک الٹھیے اور بائیں صفحے کی تین سطریں پڑھیے تو میرا سر آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کے تمام سوالات کے جواب دے گا بادشاہ کو اس پر بڑا اچمبا ہوا اور خوشی کے مارے پھڑک گیا اور کہنے لگا کہ اے حکیم جب میں تیرا سر کاٹ ڈالوں گا تو کیا تم مجھ سے باتیں کرے گا اس نے کہا کہ جی ہاں بادشاہ نے کہا کہ یہ بڑی نرالی بات ہے بادشاہ نے پہرے کے ساتھ اسے روانہ کیا حکیم گھر پہنچ کر اس روز اپنی تمام ضروریات چکانے میں مشغول رہا اور دوسرے روز وہ دربار میں آیا اور تمام امرا اور وزراء اور اور نواب اور سب حاضر ہوئے اور ان سے دربار گلزار ہو گیا جب حکیم بادشاہ کے سامنے پہرے کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی اور ایک سرمادانی جس کے اندر معتر صفوف تھا وہ بیٹھ گیا اور کہا کہ ایک سینی لاؤ جب سینی آئی تو اس نے وہ صفوف اس میں ڈال کر پھیلا دیا اور کہنے لگا کہ جہاں پنا یہ کتاب لیجئے اور جب آپ میرا سر کاٹ چکے ہیں تو اسے کھولئے اور میرے سر کو اس سینی میں رکھ کر صفوف پر خوب دبائیے ایسا کرنے سے خون بند ہو جائے گا پھر کتاب کھولئے بادشاہ نے اس کے سر کے اڑا دینے کا حکم دیا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی جلاد نے اٹھ کر اس کا سر اڑا دیا اور اسے سینی کے بیچ میں رکھ کر صفوف کے اوپر خوب دبایا یہاں تک کہ خون بند ہو گیا اب حکیم دوبان نے آنکھیں کھول دی اور کہا کہ جہاں پناہ اب کتاب کھولئے بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے ورق چپکے ہوئے ہیں اس لیے اس نے اپنی انگلیوں میں تھوک لگایا اور ایک ورق کھولا پھر, دوسرا, پھر تیسرا ہر ورق بڑی مشکل سے کھلتا تھا بادشاہ نے چھ ورق کھولے اور دیکھا کہ اس میں کوئی نبشتہ نہیں اس نے حکیم سے کہا کہ اس میں تو کوئی نبشتہ نہیں حکیم نے کہا کہ اور کھولیے اس نے تین ورق اور کھولے۔ اتنے میں زہر اس کے بدن میں کر چکا تھا کیونکہ کتاب زہر آلود تھی بادشاہ تھرا کہ بادشاہ بھی فوراً مر کر گر پڑا اے دیو تجھے جاننا چاہیے کہ اگر یونان بادشاہ دوبان حکیم کو زندہ رہنے دیتا تو خدا اسے بھی صحیح اور سلامت رکھتا لیکن اس نے اس کا کہنا نہ مانا اور اس کے خون کا پیاسا ہو گیا اس لیے خدا نے اسے بھی موت کی سزا دی اے دیو اگر تو مجھے چھوڑ دیتا تو خدا تجھے بھی بچا لیتا اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی